والسلام على سيد الرسل والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد بن والا آلہی بہ والا آلہ سہاب ہی دکھ و صفا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تصبروا وتتبعوا تکوک مزم آ مند بللہ سد کلا مولا ن لازی مل گنار سو لیم نمبا ہو ملا کت ہو سلو نلیا منو سلو آلے و سلو تسلی اسلام تو وسلام والا سی دیا رسو لملہ والا عل کا وا سحاب قیا ر سیدیا حبی السلام تو یا سیدی یا رحمت لالمی والا عال کا وہاب کیا سی یا مکین کلو بل منی معزز مسلمان پائیو السلام علیکم دوستو تاخیر نال دی بجائے تو میں محرم شریف دسویں تو کافی تکلیف نال اتوں ویل نہیں ملتی روزانہ کئی کئی سو کلومیٹر سفر بھی کرنا ہے پھر بولنا بھی ساری رات جاگنا بھی میں آج رات دو بجے لودرا ضلع تو آیا ادھر بیمار سا ادھر واع کر بیٹھا جی تریقاں دے بیٹھا سا ابے جانا بھی ضروری اج رات بھی ایک جلسہ منت ترلے کر کے انہوں نے آخیا تقریر نہ بھی کریں تو ایک بار آ ضرور منڈی احمد جانا ان شاء اللہ اتوں میرے والد موتما کافی بیمار نے تو سب آ فرمایا جی میری تو خیر اللہ سونا میری اما جی کبلا شفاط پاک فرما نوی باگ سرکار دے اللہ تعالی مینو بھی شفا فرماوے میں زندگی پیار جڑا کرنا وہ زندگی آجتے نہیں کردہ زندگی جے پیار کرنا وا تو مہاج واسطے پاک نبی سرکار دینے دی خدمت کر لما تاکہ میری آخرت سور جائے نو میں کچھ میں نہیں دے سکدا میں دین تو جو لاہنا اللہ مینو اتا فرما دے دوستو مختصر وقت دو بجے تک ان شاء اللہ تامنے میں ہم کلام رواں میں ایک جمعہ چڈ کے پچھلے تو پچھلا جڑا سنا اس بیان کیا سعال دوستی کرنے کا طریقہ دسا سو اللہ یاری لگ ہے اللہ تعالی جزدو کریم بے نیاز اگر بندے دا تعلق جڑتا ہے اگر اللہ تبارک و نال بندے دا تعلق جڑتا ہے تو دو چیزاں ایمان تقوا یہ دسیا سر میں آخیام بیان کرانگا کہ اللہ تعالیٰ اس تقوی دے انم کی فرماؤں وہ کر سکیا وقت تھوڑا سا اجرا کر دینا بزرگان دین نے لکھا دنیا آخرت دی ہر بھلائی اور خوبی ایک تکوے حاصل سیدنا امام غزالی رحمت اللہ ہے آپ سرکار نے منہاج البدین شریف کے اندر ہوتے من جانب اللہ جو اعم آس انام, آن نینا دس انام گنے تک ترتیب نارو دس پہنچا دینا اللہ تعالی اس پاک امام دی روحانیت تو مینو فیضیاب فرما دے. ایک انعام تے دے کہ تکوے دے اللہ تعالیٰ نے خود تعریف فرمائی اللہ, اللہ فرماندہ ہے ان تصبرو و تب تک انال کا من عزم المور اگر صبر کرو اور پرہیزگار بنو تو ایک کام من آز مل بڑائی بڑا ہی پکا کام میں انتہائی آزم اور پختگی والے وچوں ایک کام ہے یعنی تکوا اور پرہیزگاری یہ کوئی شہ نہیں اللہ فرماندہ یہ بڑا ہی آزم ارادے اور انتہائی پختگی کا کام ہے نو حاصل کرنا ایویں راہتے نہیں پیا ہاں یہ آزم امور د ایک خاص مولا تالا دی مہربانی اے دولت حاصل ہوں اے پہلا انعام ہے کہ اللہ تعالی نے ان سمجھو کہ تقوی نو رب العالمین نے انتہائی مشکل کام دیتا ہے ملو مور دا مطلب اے اے کہ خاص پکے ارادے پچھے لگنا پہنتا تا جا کے تکواس ہے یہ میں آٹو چانٹو بندے دا کام نہیں خاص اللہ تعالی دی مہربانی بندہ پچھے لگے دے ہر وقت ارادہ پختہ حاصل کرنے دا کا جا کے دولت حاصل ہوگی یہ ہے ازم امور دا مطلب دوسرا یہ پہلا اللہ تعالی نے انعام اس تکوے مولا نے خاص یعنی ایک ایسا عمل ہے کہ جس دے اتنے خاص اللہ تعالی نے تعریفی کلمات نازل فرمائے جس کی رب تعریف فرماوے وہ کام کدہ کھا ہونا ہے, تو کدہ پیارا کام ہونا کنا عزیز کام ہونا ہے. اور دوسرا اللہ سونا فرم ہے و تتو لا لَا در روکم قیدم دوسرا انعام اس آیت چلہ ہے میں متقی لوگا مومنو اگر صبر تقوی تکبے ہو تو دشمنوں تو توانو میں محفوظ رکھاں گا تشمن کافراں دا مکر چال سازش کوئی منصوبہ میں کامیاب ہون ہونا ہی نہیں حفظ و حراست من آدھا دشمنوں تو توانو محفوظ رکھا گا کدو اگر صبر کرو مشقت برداشت کرو تن آسانی سہولتوں چپو نال بڑو پرہار جب روکیا رک جاؤ پاوے تو آڈی دنیا دا نقصان ہوں جنا مرضی ہو گے. تکوے چاسا فرق نہ ہوا ارادہ پک پکا یہ ہو حاصل کرنی تو اللہ فرما میں دشمنا تو لا یا قیدہم قید شایا دا کوئی مکر فریب چال تلن دیا گا ہی نہیں اس تے غور ہوے یہ قرآن فکرا نے قرآن مولا دا نوری بیان ہے اس فرمایا دشمن تقصان کدو جدو تل کی ہوکوا جتھے رب نے پرہیز دا فرمایا حضور دی شریعت نے اوے کھلو جاؤ پھر فیر دشمن کوئی بھی کچھ نقصان پہنچا سکے گا اس آیت نے دس کا تعلق اللہ نال جڑ جائے گا انہوں کوئی کچھ وگاڑ نہیں سکتا توجہ نہیں انہ کوئی کچھ وگاڑ نہیں سکتا پھر اس غور فرماؤ اسے آیت, ایسے آیت دی تصدیق ان و فکیر اللہ جہال تعلق تکوے حاصل تے اصلاح نہیں دے بغیر کلاشن کوفا لگے پھر راتما نتیجہ کیونکہ اللہ جو فرما رب ہے جے تسان صبر کرو تے پرہیزگار بڑو لا یادر روکم قید تے مکر چال کسے دا چلن دیا گا توجہ نہیں کیسے کہ واقعی اللہ تعالی نال تعلق رابطہ مضبوط ہوے تقوی دی وجہ تے بندہ اللہ دی حفظ و امان چندہ ہے معلوم ہوا جی کلاشن کوفا رکھیا ہوئی نے دا رب نال ہی نہیں جڑیا اینا دا کسے پاسوں شیطان نال جڑیا ہے جے دا رب رحمان نال ہوندا تینا دا دل مطمئن ہوں کہ سانو تے بچاؤ والا رب ویکوڈے سامنے الفو الحفظ حراستوں من الاعداء امام غزالی فرماتے ہیں دوسرا انعام ہی یہ ہے کہ دشمنوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے کنو بولو وجو نہیں دشمنا تو اللہ یہ مطلب ہے جڑا آپ ہی کلاشن چکی نا سمجھ فراہم یہ بچارا اللہ تو ڈر دی بجائے اے کسے دنیا دے شیتانا کے ڈر چسیا انہ رب نال تعلق نہیں جے اللہ نال انہیں رابطہ ہوں تے اعتماد اور سے رکھدا پھر اتھے کئی بد بخت سوال کرتے ہیں وہ جی نبی پاک سرکار توجہ ہے حضور نے مدینہ شریف اصلہ چکیا ہے آپ سرکار دے محافظ ہوں سن آپ سرکار اصلہ اٹھایا ہے تصاندے ہوئے گل نے نبی پاک کو کیوں کیتا ہے اساں تے انہاں دی سنت ادا کرنے ڈنڈی مارن والے جڑے نا یہ جن بھی ڈنڈی مارن نہ اللہ اپنے دین قرآن دی حفاظت ضرور فرما ہے ڈنڈی نہیں وجن دن نہیں پوچھا کرو یہ درسو نبی پاک سرکار مکہ شریف اصلہ اٹھایا ہے یا مدی شریف ہے توجہ نہیں کی تھی؟ غور نہیں فرمایا آلہ! آلہ! سوال کرو آقا نے اصلا کتے اٹھایا ہے؟ جے بندیاں تو محض حفاظت اور بچنے کا ہی کام اصل تو لینا سی تو مکہ شریف چسلا کیوں نہیں چکیا اتے پتھر وجدے پاجرہ نے آکا انعامدار نے اوتے کسے نو سوٹا ماریا نہیں کوئی محافظ نال رکھے سوال اے اوے بھی ات اتے بھی یہ سات اتے بھی آپ اتے بھی آپ اوے اصلا نہیں پتھر کھا رہے ہیں اتے اصلا ہے ہوں فرق کی فرق پوچھو گے تے کھوتی کھب جائے گی ہوں نہ پیڑے پیڑ تریقت جواب جاب آنا نہ نہ ملا شریعت کو جواب آئے گا جن نے اصلے چکی پھر دیتل جے, جے. ماری جے. ماری تو سولہ جے تو مری مری اکھان پتہ نہیں ہے سسلے چکن نقصان کنا کربادی یہاں حضور دے دین دے کی بدن کیا نبی ہر پاس لانتی موقع دیتا ہے کہ دہشت گرد دہشت شریعت عوام کے ذہن میں آ گیا یار پچھلے بھی او گے جگ کتب ہوسلے لال پچھلے بھی ہو گئے چلیا فقیر دا تعلق جا رب نال ہوں ہر فرق سمجھ مکہ شریف جہاد فرض نہیں سی جہاد فرض مدینہ پا کے جہاد ہوا جہاد ہویا ہوا جب جہاد فرض سی تو مجاہد واسطے اصلا چکنا فرض ہے اس واسطے نہیں گل سمجھی اس واسطے نہیں کہ جان بچا جان بچاؤ کی واری آ محبوب خدا کھو دان دشمنوں کے ویڑے چڑیا پھر اتنے جان بچاؤ کا خیال کیوں نہیں آیا تو جان بچاؤ کا خیال ہوں تے خود دشمنا دے دے. اتے دے جان جان کوئی اور سی مدینے جان ہو مدینے چ جان ہور ہو گئی جان کوئی ایک معلوم ہوا انہوں کمینیا نے نبی سرکار دی زندگی دے اس عمل نو نمجیا نہیں حقیقت محل مدینہ شریف حکم ربی دے تحت اللہ کے حکم دے تحت جہاد واسطے اصلا اٹھایا ہے سنو جا نبی پاک نائب محض حضور کے دین پہنچانے کا کام کرتا ہے جڑا دین کی تبلیغ کرتا ہے ایک کے مجاہد ایک کے مبلغ مجاہد اسلح اٹھاتا ہے مبلغ اسلح نہیں اٹھاتا رسول اللہ مکے میں مبلغ تھے مدینے میں مجاہد تھے چیلنج کرتا ہوں میرے سامنے پیش کرو خاک کسی مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے اصلا اٹھاتے ہیں میرا یہ سوال ان تک پہنچا دو اگر جواب پیش کر دیں تو فقیر کی زبان کاٹ کے پھینک دینا ان سے اتنا پوچھو حضور کی ایک حیثیت مبلک کی ہے دوسرا مقام مجاہد کا ہے جب مجاہد بنو تو پھر اصل اٹھانا پڑتا ہے جب مبلغ بنو پھر پتھر کھانے پڑتے ہیں توجو نہیں میں آل... پوچھنا وا مریدا دول آنا اتے جہاد کافران کھڑ پیا ملہ نو بلایا جا رہا نبی دملاد پڑھن دی خاطر سات کلاشنکوف لال نے میں پوچھنا کافران لڑنا آیا کھڑا کہ مبلک ہے پوچھوں مبلے گا کہ مجھا تو مکی زندگی کی سنت ادا کر رہے یا مدنی بھی ادا کرنا جی تبلے گے تو پھر تیرے آستے اٹھا اٹھاولا جائز نہیں جے جائز ہوں تو تاجدارے گولنا اٹھا اسلے تو دور بھی اگریزوں کا سیرے ربا نہیں اٹھاؤ خواجہ اج میری نوے لاکھ کلمہ پڑھایا ہے. کوئی ثابت کر دے میرے خوجہ جمری ایک وارا اصلہ اٹھایا ہوئے. میری سر کلم کر کرنی خدا کی قسم کر دی. سر کلم کرنا کر انہوں مردودو نو آخ مردو دو نبی بدن نہ کرو شیتانو تا تعلق رب تا کر کے تسا دی قتل کرتے ہو بدنام پہ کر د اور ہزور امت نو بھی غلط سبق دہشت گردی دے پڑھا رہے جے آ تیرے سامنے میں نہ ولی نہ ملا نہ پیر نہ فقیر نہ صوفی نہ شاعر کوئی شہر نہیں ایک اوترا جہا بندہ وا حضور سرکار دی امت کا اللہ دی کی مہربانی تھان تھانے اوتے تھا اوے بول کے جتھے جی ملوڈیا دے دل دہل جان دل پھٹن لگ پی لیکن فقیر نے اصلہ نہیں رکھا کیونکہ میں حضور دی مکی مک زندگی پڑی کھڑا ہوا توجہ نہیں کی. پتا ہی کون کا کام ہوتا ہے نیکی کا کہنا اور بدی سے روکنا مبلغ کا کی کام ہندا ہے تو بدی تو او دے واسطے فر اگر روکے کہ دے اندر صبر و تحمل ہوگا گال کڈے تے دعا دے رہ. اگر تھپڑ مارے ہاتھ نہ چکے ہاتھ کتنے بیٹھے جے میرے پاک نبی دی زندگی دا ایک ایک لمحہ امت واسطے ایک چراغ ہدایت سب کے جاو یہ میں کتاباں دکھا سک نہیں میں لائن لا دیا کتاباں نہ منکر برائی سے روکنے کا کام وہ کر سکتا ہے جس میں اتنا صبر ہو وہ گالی دے یہ برداشت کرے وہ تھپڑ مارے یہ برداشت کرے وہ قتل کر دے تو یہ شہید ہو جائے جی واپس لڑنے کی باوری آ جائے کہ میں بھی لڑ ان اندھے انستے نہیں رہ جائز نہیں توجہ نہیں تلہ مہربانی اللہ سونے کی مہربانی اپنے بزرگ خاجگان چشت د جو بھی بسا چبق صرف گل کرنا میں لڑا تو ای ماڑی جان میری بھی کونی چلو جی مینو ایک کوئی مارے گا دو چار میں بھی تھپ لاگا یہ ای ماڑی جان میری بھی کونی کو چھ فٹ قدل میم بھی دتا ہے لیکن جہونا کوئی آنکھیں جو تھے تک نو بتائیے آپا مدینہ دے تاجدار نو بکیا ہے آپا مکی نو بکیا ہے مکی سرکار نو بکیا ہے اے فرق کئی فرق کئی ہے اے جیڑا اللہ دا فقیر اللہ سونے دے تقوی علا بندہ پرہیز گاری علا اللہ انہو خود محفوظ رکھ دا ہے تے مسلمان جے ہو جان پرہیزگار دفاع پھر حقیقت مولا کر دائی. تے جے نانا دے پرہیزگار نہ پھر رب آپ ہی انہوں سوٹے مرد آپ ہی ہاتھ کٹا انہوں جدو رب نو یہ کنڈ کر لین ایٹم نہ کوئی شاید انہاں بچا جدو رب جو کنڈ تے کٹن والا گئے رب جی دی جناب پھینٹی لاوے ان کون بچا دے ضرورت دوسرا انعام آئی تیسرا دی. انعام اللہ تعالی دی مدد اللہ نال ہے بند اللہ فرمندہ اللہ ہم اللہ تکوی نمو سنون اللہ فرما جڑے پرہیزگار نے نا میں ان میں تیسرا انعام جی جی ہوئی ہوں رب جی ہو سمجھ لب جی ہوے ہوئی تو ہر چوٹی اندر ہاتھ تیسرا انعام چوتھا سبحان اللہ سختی نجات سختی آئے گی تے نجات مولا سونا انج دے گا میں دا. ان جٹے وال کھچی کیونکہ سختی آ ضرور نے ہاں لیکن فرق ایسا ہے امدادی ہے ام ہو دا دا رب وہ کڈ سختی وچوں نجات وچوں وال کچی د دوجا اس رسک ہلال سوکھا تھا فرما یہ انتہائی عظیم انعام جو رب کا انتہائی عظیم تکوے پرہیل والے بندے نسک ہلال بھی دکھا یہ بھی قرآن چلا نے فرمایا فرمایا ہوا می تک ج مخرجا جن من ہو من يحتسب فرمایا سرمایا اللہ تو ڈرد پرہیزگار بن واسطے ہر مشکل تو نکلن دا راہ بڑا چڈ دس رس کتا فرما اتوں جتوں جی وہمو گمان بھی نہیں آ جڑے سنو آ جڑے ترساں فقیران دے آستانیاں تے ویک دے, دے نہ فکیران کے آستانے کہ وہ ٹر جانے پچھلے اصل کسل دے تقوی تقوی دی کمائی دا فیض ہوں اصل وہ پرہیزداری کا فیض ہوں جس دی وجہ لونا ان بھی اگا دیا نسل پاوے پھر جاننا ان دے سدکے پھر بھی اللہ خوائی آؤں ہے شہر انعام اللہ متقیب دے دے. عمل بھی اسلاح فرما خود بھی سلاح یا رہتا اللہ فرما اللہ بہت لگو متامان والو اللہ تو ڈرو سی گل کرو گل سی سی کرو رگ چین بنا لیا گل جی صحیح میرے دیو کرم آ مالی سلاحا اللہ کرے گا رب تو آنے دی سلاح فرمائے گا پرہیزگار بندے امل دی سلاح کون کردہ سمجھ کے دا نگران بن جاتا ہے میرا رب نگرانی اپنی اچ رکھد وہ املان کی سلاح فرما رہدا چٹا انعام حفراد جنو گاہ بخش دھلیاں کیت ساریا مع فرما دردے پا د ج اپنے رب سونے بھی دسی پرہیز تکوا پورا فرما دے گنا بخش دے گا معلوم ہوا مغفرت زنوب پچھے جن ہو گئے جب تقوی اگے تو اختیار کر لیا سو پچھلیا نو رب سونے تک ستوا وہ بن جانا ہے اللہ دا محبوب اللہ اس نال ہے محبت اللہ فرما ان اللہ یو حقبل متقل اللہ پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے اللہ اکبر کی کردہ بے نیاز محبت ہے اس جی محبت ہے نا اللہ کا محبوب بن جا یہ پیچھے دے پھر تو پھر جی آپ متقی لوگ ہوں مومنٹ جڑے سنتے نے وہ آدھے لیا جی تک پیار کرنے تکوے نیا اس تکوے داستے حسین آنگو بہادر نہ دیتے آکے تحبت کرے گا بے نیاد ہے سات کسیکڑ پیار کرے نہ ککڑ بندہ جائے جدر ادھر پیچھے پیچھے ککڑ لگا تو وہ بھی فلیا پھرنا ہوں ویخو یار جانور میرے پیار کرد بکرا نال پیار کرے جدھر بندا جائے بکرا اندر کے خوش ہوں نال سنانہ اگر ویکو یار اب بکرا میرا جبانہ ہی ہوا پھر میں جدر جانا بکرا میرے لگا آ نال سپاہی یا پیار کرے تو فلیا پھر فلانے سا میرے نال پیار کرتے اللہ دے بندے آ جان دی نگاہ چوکی ہے نا وہ فراڈ نے تو پیار کرنا میں پھر جی تنا تو ہوں سڈا پاوے کھ نہ روے. آپ تیرے تکوے تہےز والی گل فرق نہیں آؤ دبت الاحیہ دا اور اٹھواں اللہ او دے عمل قبول کردہ کیونکہ اللہ فرمان دا انما یتقبل اللہ من القین اللہ متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے متقی لوگوں سے ہی قبول کرتا ہے ناوا انعام اللہ ہے فرما عزت بخشاگا دنیا چی شان ہو گی عزت اکرام ہوئے گی اکرام کم بلا کا کم جا بہتا پرہیزگار ہوگا اللہ دزدیک وہی بہتی عزت والا ہوا ہوں دنیا چی اللہ عزت کرد قبر چی عزت کردہ آخرت بھی تینا جہانوں راباز ہوئی تے پرہیزگار باقیاں کیزت جہی ہے لوکی کر لینا ایتو اتوچوں یہ ہوگیا تو تین پوچھا گے ہاں अजे नारे मारते होंगे जो न इमान दस आबर जिस लीडर के पिछे होवन कि मारे परले पास्य चार पैसे वादू लभ जाता निकल इतो ईमान दस अलूम हो कोई इज्जत नहीं है सब ड्रामा है। सब झूठ عزت اس بندے کی جنہوں اللہ نے تکڑے کی دولت فرمائی ہے وہ شیر ربانی واگوں ہمیشہ عزت کرا لاہور سی درسواں انعم سنو تو میں اجازت چاہ بشارت تو ان دل موت, موت دا موت کا ویلا اس اسے اللہ فرشتے بھیج دشارت دو تیرے جنت حصہ کرتی پھر جنت نکد جنت اپنی ویکد دنیا تو جاند تزرگ ہی ہوئے صحابہ دور چو دو برا سن نام سی سب بن حراش ایک کا نام سبھی بن ہراش دو ساھی سی سانوں جنہ چر پتا نہ لگے سڈے رب سانو بخش دیر اپنا دنیا چسنا ہی نہیں دونوں پاوا نے آپس سو کھا لے اسان ہسنا نہیں سان دیا پتا لگے سڈے رب سڈے کرنی کی بل بل بل بل. ایک پا و آیا وقت آ گیا فٹے گسل دے رہے ہیں نواؤن آوا پیا جا فٹے توینا ہے پیا وہ ہس رہا مسکرا رہا उन्होंने पूछे नवा यार ये इना ला हसद प्या जिना चेर एनू नहा रहे है। हसी जा रहा है। हसी जा की बनिया की भाषा बनू की बनिया उस आखिया यार असा सहु खाधी हुई सी आपस जिना चेर सानू पता ना, ना लगे रब साडे ने सा करना ان چر اثا نہیں ہسنا پا میرے نو اج لگ گیا کہ یار نے بخش دتا ہے جنت مل گئی ہے اج وہ ہس کے پیا و کھاؤدا ہے بل سانو جنت لگوں بولی ہسے دسیا پاوا اللہ نے کرم کر د گل پہنچی حضرت اما ایشا سدی کا کہ ایس طرح واقع ہے ایک بندہ فٹے تسیا نواؤ دیا انہاں فرمایا میں نبی پاک تو سنیا سی میری امت دے اندر مرن تو بعد بھی لوگ بولنگ گے کئی ہسنے یہ انہاں دے دس انعام کی بلا ایک نے امام کبلا ایک تکوے دے امام گدالی نے قرآن پا کی چون چن کے بیان کی تے نے حالے ہو بتھیرے حالے ہو بتھیے نے تے یارو دشمن صرف یہ ہے ایک تقوی ایمان نیچ ہر آر شاید دے دو کیونکہ انہوں پتہ ہے جدو ایمان تکوا کو تار جڑی رب نال نال رب نال جو اے نکل جا مرد دو مسی پھر انہی تار جاندی ہے کٹی رب تو تار کٹی گئی پائے کٹی چڑ رب ن مہربانی کیوں آوے, کیوں آوے مہربانی پھر سڈے جی تار جڑی ہو تو جا میری اکھ وی رب آدھے دا دشمن بعد چہلو ساڈا تبج نہیں کی بوتھا میں پا وہ کی پیا بو بننا من آدھی جنگ فخر تہوار اللہ جن میرے سجن نچایا اندر جنگ کا ایلان میں کروں توجہ نہیں بلا ہوئی دنیا چ صرف ایک کوئی یہودیت نے زور رکھا یہ رب دب کے دشمن رہ جے اسان دشمن آئی پھر رب یہ ایک پاس یہ دشمن آپس یہ ساڈے لڑیں گے ابھی پا دی کٹاں گے جیویں لطر فیران